کرانا مختارم عرد ان کو عظرت احمد خان سے دکان پر تجاوادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپریٹر انورشی توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس ارتقاخو و اتموا و امدوا و اتقوا اولياء طالايا سبحان ربي ترب ليس يصفه ولا سلام الله عليه والحمد لله رب العالمين ملا ایک سلو دینا او سی نمو سلو والی او علی محمد دلا م سل را بھی ملا آلائی مئی ابوا بہت بار کا بہن مدی والا آلے حمد کم آر تالا آدرا بھیم والا آل بزرگوں مدرسہ تعلیم القرآن میں ناظرا قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے عزیز طلبا کی کے اس موقع پر آج کی یہ دینی کانفرنس کی انعقاد پذیر ہو رہی ہے علم عمل بیان تقوا ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور فائق جلید القدر علمائے کرام مطام اپنے اپنے مداعے سے ہسنا سے آپ کو مستفید فرما چکے اپنی کے حوالے کے چند گزارش ہے اللہ علیہ الحکل تو اگر اس کائنات کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ تمام دنیا کے لوگ میرے دوست ہیں تو انسان کا یہ دعوی ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اور اگر اس دنیا میں کوئی انسان یہ شکوا کرے کہ تمام کے تمام میں دشمن ہیں تو انسان کا یہ شکوا ماننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں اگر انسان کی زندگی کے اندر کچھ دوست ہیں تو دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمن بھی ضرور ہوا کرتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں اس سے محبت رکھنے والے افراد موجود ہیں تو انسان کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھنے والے افراد بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ اور ہے ہماری دوستی ہوتی ہے دولت کی بنیاد پر ہمارا تعلق ہوتا ہے مال کی بنیاد پر ہماری امد و رفت ہوتی ہے جائیداد کی بنیاد پر اور ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو اس کی بھی وجوہات یہی ہوا کرتی ہیں یا سونا ہے یا چاندی ہے یا دولت ہے یا زر ہے یا زمین ہے لیکن مالک کائنات کے دربار میں دوستی اور دشمنی کا <تصفح> کائنات کے دربار میں دوستی اور دشمنی کا معیار ہو نہیں ہے جو ہم انسانوں نے دوستی اور دشمنی کا معیار بنایا دیکھیے کلام مقدس کا انداز کیا ہے فرمایا بسم <سلام> اللہ کر کے آئی ہے مدینہ طیبہ میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے اب مسلمان عورت نہیں ہے امام علم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف اس بیگ کی آمنہ گلا صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مسک بڑی غریب ہوں میں آپ کے دروازے پہ آئی ہوں زندہ مانگنے کے لیے مہربانی کر کے میرا کام ان کر دیجیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مجھے سیکھ کے لے آیا ہے میں بڑی امید کے ساتھ آئی ہوں کہ امنا جلال مجھے خالی واپس نہیں لوٹ گے اب آپ کا سے میرا جملہ سنیے گا انسان کا بھلا کر انسان کی نیچی زبان یہ اتنا اثر رکھتی ہے کہ دوسروں کے دل کو بھی تیز کر لیا کر کرتی ہے کائنات فرماتی ہیں یہ میرے سامنے انکیس ماں تارا اللہ اللہ تیرے سمجھانے کے اندازے گرگان جاؤں اور سورت کا نام ہے سورت القلم قلم نمبر چار فرمایا بائی تمام کائنات کے اعلی اخلاق والے بندے ہوں لیکن رسول کریں کے اخلاق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا سچ ہے اب آپ سچ ہے آپ اخلاق کے نقوی کی تصدیق تو کر دیجیے آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا کائنات میں کوئی آپ کے اخلاق کا مقابلہ کر سکتا ہے غیر مسلمہ بی بی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں آئی واقعی زبان کی مٹھاس اتنا اچھا رکھتی ہے دوسروں کے دل کا کر لیا کرتی ہے اب حوالہ سنیے سورت عالی عمران کا یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورت کا نام سورت عالی عمران اور عبدالعالمی نے منظر بیان فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ ہی نمی نمی سورت نام عمران چوتھا بارہ اور میرے سامنے آج نمبر ایک کھلی ہوئی ہے اور ابو العلیم شرما دے میرے محبوب جن اللہ ترین کی رحمت عمر وجہ سے آپ کی زبان میں نرمی ہے آپ کی زبان میں لاس ہے اگر میرے سہبر آپ کی زبان سخت ہوتی آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی آپ کا دل بھی سخت ہوتا تو یہ قربانیاں دینے والے صحابہ ہے گرام آپ کی زبان کی سختی کو دے کر بت کا ساتھ چھوڑ جا دے زبان کی لفاس میں ان کو کابو کیا ہوا ہے اقبال نے کہا نگاہ بلند سگندر نواز جا پور سو نگاہ بلند سگند نواز بات ایسی بندہ کرے کہ دوسروں کے دل قابو کر لے نگاہ بلند سکھندر نواس جاں پرس ہو یہی ہے رستے سفر میرے کارواں کے لیے کوئی کارواں سے بد گمارم سے کہ امیر کاروں دل نوازی سلام کی نرمی دوسرے کے دلوں کو قید کر لیا کر دی ہے یہ جو مکر شریف ہیں چلیے دیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلاگی سے کھینچ کے لے آیا اب آپ یہ بات یاد رکھنا وہ منظر بھی آپ کو سناتا جاؤں آمنا کلام صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے اور راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں آپ کے پاؤں مبارک کانٹوں کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور جن پاؤں میں کانٹے گد رہے ہیں یہ پاؤں کوئی معمولی نہیں سچ ہے ملعب. اب آپ سچ ہے ملعب. امام و کے قدموں کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے آپ جواب بھی نہیں دیتے امام اولمبیا کی شان ہو اور آپ کی زبان بولے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام الانبیاء کے قدموں کی شان کا مقابلہ ہو سکتا اگر آپ یوں انتظار نہ کریں اللہ ترین کے قرآن کا حوالہ سناؤں میرے سامنے آخری بار اور سورت کا نام سورت البل اور ابلا زمین فرماتے ہیں میں اللہ کریم کو مکے کی کسم ہے اللہ تھی مکے کی کسم بھی اس میں کسم بھی اٹھائی مرگا کہ چشمہ نہیں اللہ مکے کی کسم کی, کی, کی اٹھا رہا ہے اللہ فرما دے بہت الگ مکے کی زمین کی اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکے کی زمین کے ساتھ میرے قدم لگے ہوئے ہیں اس لیے ساری تنج مانی ہی کسی نے قدم قدم پہ رحمدے نفس نفس مستے برکتے کدم قدم, قدم پہ رحمدے نفس بس مستے برکتے جہاں جہاں سے شبیہ ہرا تاج تک وہی چار ہی جہاں گزر گیا امام اور کی شان کرتی جائے ایمانداروں کا ایمان بڑھتا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے جڑ گئے یہ پاؤں بھی, بھی امام معمولی گاؤں نہیں تھے ان پاؤں کے چلنے کا ذکر گرہن مہندر گرین نے کر دیا دوسرے دن گزرے پھر راستے میں کانٹے بھی شی ہوئے ہیں تیسرے دن بھی کانٹے بھی شیوئے ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے لیکن راستے میں کانٹے کوئی نہیں میرے ساتھی پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی جو ہمارے راستے میں کانٹے بھی پایا کرتی تھی صاحب کام نے تحقیق کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت بیمار کری ہے کانٹے جمع کے راستے میں بچھانے کے قابل نہیں ہے امام بیا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن شادی گرام کی جماعت کو ساتھ لیا چلتے چلتے تشریف سورب کے دروازے پر دروازہ جا کھٹ کٹکھٹایا اس عورت کی بیٹی نے دروازہ کھولا ماسوم بچی کی چیز نکل گئی کہنے لگی اما یہ آمنا کے لال کے راستے میں روکانٹی بچھایا کرتی تھی معلوم ہوتا ہے آج بدلہ لینے کے لیے آیا ہے آپ صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی گھبرانے کی نو ضرورت نہیں ہے تو میرے راستے میں کاٹی بچھایا کر تھی مجھے پتہ چلا تو بیمار ہو گئی ہے میں ہمنا کلا زخمی گاؤں کا بدلہ لینے نہیں آیا میں تو تجھے رمن کی لاح دینے آیا ہوں اور اپنے جب یہ بات سنی والوں مجھے جیسی غلط کے کار والی بھی تو نہیں اور آمنا دلال جیسا آلہ کا مال کوئی نہیں میں نے آپ کے راستے میں کاٹی بچھائے اور آن میری بیمار پرسی کرنے کے لیے بچری رہے آئے آمنا چلال نے میرے دل کو جین لیا اب میں اعلان کر رہی ہوں اچھا دو اللہ اللہ شاد اسلام میں دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں دل جیتنے کی اجازت ہے جو محبوب زخمی پنگ ہونے کے باوجود بیمار کشتی کے لیے جا پہنچا اور یہاں تو بی سارا جل کیا متاشی سے اب آپ کو دو بات یاد ہے نا حاضر رکھیے گا امام المدیہ کی سیرت کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سارا سے پوچھا کیسے آنا ہوا بی بی بیارہ دینے لگی اللہ کے بہوب میں کام حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں مہربانی کر کے میرا کام کرا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سہ جلدی کرو تو تم سے قدمت ہو سکتی ہے میری سارا بھی کرو کوئی مال لا رہا ہے کوئی کپڑے لا رہا ہے کوئی درم دینار لا رہا ہے کافی سارا لگ لگیا اس نے گٹری باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدا کر دیا گٹری اٹھا کے مکہ کی طرح واپس جل پڑی کچھ دیر گزرنے کے بعد امام ان سل سلام نے فرمایا اے میرے پیارے علی کر جاؤں تو بھی جا سواری پہ سوار ہو جا اور دو چار صحابہ ہم کو بھی ساتھ لے جا وہ جو بیوی سارا آئی تھی مکہ شریف سے تم نے روز کے مقام پہ ملے گی اس کے بعد چھوٹا سا خط موجود ہے وہ خط جا تم اسے لے آؤں میں نے جانا ہے جی نے محمد علی تو جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیز رفتار ساری کو بھگایا دو چار اور سا بیک گراؤنڈ بھی ساتھ چلتے چلتے ساری دوڑاتے دوڑاتے تو جہر ہو گئے پار کے مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تین سارا کو روک لیا اردو بے سارا ہے حضرت علی نے فرما ہے بیوی سارا ہم تیرا مال چھیننے کے لیے نہیں آئے تیرا سامان چھیننے کے لیے نہیں آئے میرے پاس ایک چھوٹا سا خط موجود ہے وہ خط ہمارے حوالے کر دے ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے یہ میرا سمان آئے میرے سامان بھی تلاشی لے لو میرے پاس کوئی بھی خط موجود نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے سامان چیک کرنا شروع کر دیا کوئی خط موجود نہیں سامان کے اندر ہے ان کی پالن کو چیک کرو اُنہیں کی پلان کو بھی چیک کیا گیا کوئی حد موجود نہیں بی بی سارا کہنے لگی حضرت علی رضی اللہ لوگ آپ کو غلط فالی ہوئی ہے میرے پاس کوئی روپئے حد موجود نہیں ہے نے سارا سامان چیک کر لیا ان کا پلان چیک کر لیا سارا سباب دیکھ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا ضرور ہے اس نے کا کوئی حد موجود نہیں ردی کی سیڑھیں کھول کے سننا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے گی سارا اگر تیرے کپڑے اتار کر مجھے تیری لڑا چی گرمی مری میں تیرے کپڑے اتار کر تلاشی کروں گا تیری زبان غلط ہو سکتی ہے لیکن آمنا تلاؤ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا سب <تصفح> تیرے پاس موجود ہے اگر آپ احباب یہ بات یاد رکھیں تو میں ایک اور بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ چھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں اس طرح ڈلا ڈھیلا جواب آیا ہے پکے کے پکے یہ بات یاد رکھیے گا اور بات آپ کو سناتا جاؤں میرا گیلا میری جما دی چھا تو سننا کا گیلا میرے کابرین کا گیلا تمام کائنات والوں کی زبان پہ شک کرنے کی گنجائش ہے لیکن آمنا کے لال کی زبان پہ شک کرنے کی گنجائش ایمان کا تو اظہار کیجئے آمنا کے لال کی زبان پہ شک کی گنجائش حضرت علی نے سرمایا ضرور ترے با موجود ہے کپڑے اتار کر تلاشی کرنی بھی صحیح قربان میں حضرت لیں گے ایمانوں گا کی عمارت احباب یہ بات یاد رکھنا آپ کو ذرا میں رفاق کے میدان کی بات سناؤں اور کا میدان ہے آمنا فی الحال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ ہے موجود اپنے صحابہ کے سے پوچھا اب آپ دل کی مال ہاضر رکھنا اب صحابہ کے کو کا تو تھا حج والا مہینہ ہے اور آسات کا میدان ہے ہم حج کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کون سا مہینہ ہے تمام صحابہ گرام رد کرتے ہیں اللہ رسول عالم اللہ کو اچھی چیز علم ہے. کون سا مہینہ ہے اللہ کے محبوب آپ کو بھی یہ میں کون سا مہینہ ہے اب احباب اللہ کے لیے ایک بات تو بتائیے نہ صحابہ کرام کو مہینے کا پتہ نہیں تھا آپ احباب نے میرا سوال نہیں سمجھا صحابہ کرام کو مہینے کا پتہ نہیں تھا پتہ تو تھا حج والا مہینہ ہے لیکن صحابہ کرام نے نام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے اس نے مبارک سے اشارہ بھی کیا فرمانے لگے اچھیوں کا نظی لازا یہ کون سا شہر ہے اب صحاب گرام کو پتہ تو تھا پتہ تو تھا یہ بھی چل رہا ہے اچھا اب اب صحابہ گرام کو پتہ تو تھا مکے شریف کا شہر ہے پتا تو ہم ہاں میں کئی خوش نصیب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کی ہوگی صحابہ کرام کو پتہ تو تھا مکے شریف کا شہر ہے کیونکہ ارافات کا میدان ہے جو مکے کے قریب لیکن آگے صحابہ کے رام نے نام نہیں لیا عرض کرتے ہیں اللہ ہمارا سول عالم اللہ کو پتہ ہے کون سا شہر ہے اللہ کے محبوب آپ کو پتا ہے کون سا شہر ہے اب آپ توجہ میری طرف اللہ کے صحابہ کو پتہ تو تھا مکے کا شہر ہے پتہ نہیں تھا تو تھا مکے کا شہرے پر نام نہیں لیا آپ نے فرمایا میرا تیسرا سوال یہ ہے ایو میرے صحابہ یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے اب صحابہ کے کو علم تو تھا نانی کا دن ہے عرفات کا میدان ہے ہم آج کر رہے ہیں لیکن صحابہ نے دن کا نام نہیں لیا کہنے لگے اللہ مارا سول عالم اللہ کو اچھی طرح علم ہے اللہ کے ماں بو آپ کو بھی پتا ہے کون سا دن ہے احباب توجہ میری طرف اکرام کو مہینے کا بھی پتا حج والا مہینہ صحابہ کو شہر کا بھی پتا مکہ مکرمہ صابہ کرام کو دن کا بھی پتا نامی کا دن ہے لیکن نام نہیں لیا کیوں اے سا سبق پر رہا ہے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے پڑھاتے اے شگرد بول اٹھا جو شاگرد بول اٹھا ذرا خیال کرنا ایمان کو پانی دینا چاہتا ہوں ایک شاگرد بول اٹھا کہنے لگا اس ساز محترم صحابی سے پوچھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سوال کیے تھے آپ کے سامنے مہینہ کون سا شہر کون سا دن کون سا شاگرد لگا صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے جواب نہیں آتے تھے اس سا کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں جوابوں کا تو پتہ تھا شکر کہتے ہیں پھر آپ نے نام کیوں نہیں لیا باب بات سمجھ آ رہی ہے نام کیوں نہیں لیا صحابی نے رو کہا میرے شاگردا رب کعبہ کی کسم ہمیں پتا تھا حج والا مہینہ ہے ہمیں تھا مکہ مکرمہ ہے ہمیں تھا کا دن ہے لیکن رد کعبہ کی کسم اگر آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ یہ حج کا مہینہ نہیں ہے محرم کا مہینہ ہے آپ فرما دیتے یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے مدینہ طیبہ ہے آپ فرما دیتے آج نویں کا دن نہیں ہے بارہویں کا دن ہے تو ہمارا ایمان یہ تھا کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن آمنا کے لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی اللہ تمام کائنات والوں کی زبان پہ شک کی گنجائش ہے اور اللہ کے محبوب کی زبان پہ شک کی گنجائش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے اے بی بی سارا اگر مجھے تیرے کپڑے اتار کر تلاشی کرنی بڑی ضرور کروں گا حق لے کے جاؤں گا کیوں تو جھوٹی ہو سکتی ہے آمنا کلال کی زبان غلط ہو سکتی اللہ واللہ اور بات بھی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی آپ کی زبان اب آپ ایمان کا تو اظہار کیجیے آمنا کلال کی زبان کیسے سچی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اگر دین کے معاملے میں حرکت کرتی تھی تو اللہ کریم کی مرضی سے آپ کی زبان کی حرکت کس کی مرضی سے اللہ کا نام اونچا لیجیے اللہ رحمت کرے گا کس کی مرضی سے کس کی مرضی سے اللہ میرے بھائیوں کے جواب قبول فرما اور قرآن پاک کا انداز بھی سنتے جائیے انتیسواں پارا سورت کا نام سورت القیہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تو ہر ایک بھی لسانک لیتا جب ان لینا جما ہوں میں قرآن فیضا کرادا ہوں فتبرانا سم ماں ان لائنا قرآن میرے سامنے سورت کا نام سورت اور کیا ماں نمبر سولہ سے تلاوت کی انتیسواں پارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب جگریل امین قرآن لے کے آتا دلانا شروع کرتا آپ بھی سات سات پڑھنا شروع کر دیتے تھے لیکن آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب لا تو ہر ایک بھی لسان کا اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں اللہ اپنے محبوب کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا میرے حبیب زبان کو حرکت نہ دیا کرو اے میرے اللہ اب آپ تو جو ہے اے میرے اللہ میں تو اس لیے سات سال پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کی کوئی آیت رہ نہ جائے تمام کا تمام قرآن میرے سینے کے اندر جمع ہو جائے اللہ نے فرمائی جمع ہوا قرآن قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمے قرآن آپ سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمے اب آپ توج ہوگی آمنہ آمنا کے لال کی زب اور مبارک اگر حرکت کرتی تھی کس کی مرضی سے اللہ کا نام اونچا لیں گے اللہ زیادہ راضی ہوگا کس کی مرضی سے اللہ کریم کی مرضی سے اللہ اللہ سورت کا نام سورت القیامہ قیام سورت کے شروع میں بھی قیامت کا بیان سورت انسانو اللہ نجمائیزام کا دن گواہ ہے اور وہ دل جو انسان غلطی کرے اور دل ملا مت کرے وہ دل بھی گواہ ہے اچھا انسان کیا سمجھتا ہے میں اللہ ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا نہیں نہیں کیا کے دن ضرور ہڈیوں کو جمع کروں گا سورت کے شروع میں بھی کیا کا بیان سورت کے آخر میں بھی کیا کا بیان آیت نمبر چالیس اللہ فرماتے ہیں سازا لے میں کا در موت اب آپ ذرا ایمان کے جذبات دکھائیے گا جو پروردگار پانی کے کچرے کو حسین انسان بنانے پہ قادر ہے کیا مت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر ہی سورت کے شوروں میں بھی قیامت کا بیان سورت کے آخر میں بھی قیامت کا بیان درمیان میں فرمایا اللہ تو ہر لکھ بھی ہی لسان کا اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی امام رازی ایک بہت بڑا مفسر گزرا ہے قرآن کی تفسیر لکھتا آیا لکھتا آیا اس مقام پہ پہنچا لکھ گیا مجھے تو تعلق سمجھ نہیں آیا اب, آب! اللہ کے لیے توجہ مجھے تو تعلق سمجھ نہیں آیا سورت کے شروع میں بھی قیامت کا بیان سورت کے آخر میں بھی قیامت کا بیان درمیان میں فرمائے میرے حبیب اپنی زبان کو حرکت نہیں دینا اب آپ توجہ میری طرف امام الانبیاء کی شان بیان کرنے لگا ہوں کیا پتہ اللہ کوئی لفظ سننا سنانا قبول فرما کر ہم سب کی بخش کا ذریعہ بنا دیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مجھے تعلق سمجھ نہیں آیا پہلے بھی کیا مت کا بیان آخر میں بھی کیا مت کا بیان درمیان میں فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہیں لینا تعلق کیا ہے اس بات کا اللہ کریم کی کروڑوں رنگ پہ ہوں سیخل قرآن مولانا مولا مولا مولا مولا رحمت اللہ علیہ کے استاد پر مرشد پر حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بجرا والے تو حضرت شہز القرآن تیرو مرچے سے استاد سے شہر سے حضرت مولانا حسین علی نے فرمایا بات بڑی آسان تھی امام راضی کی نہیں گئی لیے ساتھ ساتھ کرتے تھے تاکہ قرآن کی کوئی عید رہ نہ جائے تمام کا تمام قرآن میرے سینے میں محفوظ ہو جائے اللہ نے فرمائے میرے حبیب اگر میں اللہ آپ کے مت کے مرتوں کی ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہوں تو آپ کے سینے میں قرآن کو بھی جمع کر سکتا ہوں آپ <تصفيق> کیوں تبلیف اٹھاتے ہیں میرے محبود کر رہا تھا آپ کی زبان حرکت کرتی ہے دین کے معاملے میں کس کی مرضی سے کس کی مرضی سے اللہ اللہ حضرت علی نے فرمایا اے سارا تیری زبان غلط ہو سکتی ہے تو کہتی ہے کوئی فخ میرے پاس نہیں ہے تو چوٹی ہو سکتی ہے آمنہ کے لال کی زبان غلط ہو سکتی ایمان کا ایمانتا کیجیے کلال کی لال کی جب بی بی بیارا نے دھمکی سنی اپنے دالوں کو کھولا یہ چوٹی ہماری سریکی میں سے کہتے ہیں گوت پتنی اب آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں تمام نہیں بول رہے میرے حالات کو پتہ نہیں ہے بت کھولی بال کھولے چوٹی کھولی چوٹی کے اندر چھوٹا سا خط موجود تھا آمنہ کلال کی زبان سچی آمنہ کلال کی زبان مان کا ڈھاڑ کیجیے آمنا کلال کی زبان سچی زبان بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا ہے حضرت علی نے وہ خط لے لیا سواری کو دوڑایا باقی ساتھی بھی ساتھ جلتے جلتے پہنچ گئے اللہ اللہ کے ماں کی خدمت کے اندر اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب یہ ستھی بھی سارا کے پاس خط کھولا ٹھیک لکھنے والا تو انہیں نام لکھا ہوا ہے لکھنے والا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اور لکھا کیا ہے اے مکہ آمنہ کے رہنے والوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے جتنی تیاری کر سکتے ہو کر لو لکھنے والا حضرت یہاں پہ آپ نے خط پڑھا اچھا یہ تو ہمارا خفیہ مشورہ تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ سے مشورہ کر لیا ہمارے راستے میں کانڈے بچھائے ہمیں پتھروں کا نشانہ بنایا حضرت بلال کی کتنے میرے سے ڈال کر پتری نی جنیل گھسیٹا گیا پر حضرت بلال کی زبان سے لط نکلتے ہیں کرنے وال جتنے بھی ظلم کر لو عدد عہد اپنے وجود کو بلحان کروانے کے بعد سینے کے پتھر رکھانے کے بعد گرم ریت سے لے جانے کے بعد عہد عہد اللہ کی توحید کا مزہ جو آ جایا ہے پہلے آیا ہی کوئی نہیں اللہ, اللہ, اللہ, اللہ چل رہا لہو مکیا ریا سدما بڑا سی تے جو نہیں چاہیا سا دنیا تے چمکایا سابان لکھا کھلیاں لشکر کرا دیے حملہ کرنے کے لیے اور اس کے میدان میں بھی ہمیں بڑی تکلیفیں دی ہیں ستر سال میں گرام زخمی ہوئے ستر سال میں گرام شہید ہوئے مکے والوں نے بڑے ظلم سے دم حمد کے دیے آخر ظلم برداشت کرنے میں کوئی حق ہوتی ہے چار ہی کرو میرے ساتھیوں ہو ہم نے جہاں حملہ کرنا ہے ان پر ہمیں بیت اللہ میں آزادی سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتے حج اور عمرے کی عبادت بھی مشکل سے دے رہے ہیں دیاری کرو تیاری کرو آپ نے مشورہ کیا تھا چاندا خاصا صحابہ سے اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا اور جن سے مشورہ کیا تھا ان میں حضرت ہاتب بھی شامل تھے حضرت ہاتب نے راز اٹھ کر دیا بی بی سارا کو رکا دیا ان کو جا کر پہنچانا آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لیے وہ عمر حضرت عمر رضی اللہ عطالنوں کا جلال فاروق اعظم کا جذبہ ہمیشہ اسلام کی ترقی نے کام آیا حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کرتے ہیں اللہ کے حبیب اگر آپ کے ہاتھیں کو اپنی تنگی ننگی تلوار سے میں قتل کرنا چاہتا ہوں میں عمر کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو منافق ہو گیا ماشاء اللہ خفیہ ہمارا پروگرام تھا اور اس نے خط لکھا یہ منافق ہو گیا ہے آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گرجن قلم کر دوں تلوار میں میں نہیں ڈالوں گا کام لیے میں آمنا کا ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا تو فتوا دے دیتا ہم تو ایک کی سن کر دے دیتے ہیں نا ہاں ہاں آپ نے سرمایا حضرت ہافے کو بلاؤ حضرت ہافے کو بلایا گیا یہ لیٹر آپ نے لکھا ہے تو حیران رہ گئی یہ میں نے لکھا ہے آپ نے سرمایہ کیوں لکھا احباب دل و دماغ حاضر کرنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں حضرت عادل سے اور جو عالم الغیر اور تحقیق نہیں کیا کرتا عالم الغیب صرف کون ہے اونچا اونچا اونچا کون ہے آلے ملغیب صرف کون ہے قرآن کا حوالہ سنتے جائیے سورج کا نام سورت الن بیسواں بارہ اور ابو نے منظر بیان فرمایا یہ میرے سامنے بیسواں بارہ کھلا ہوا ہے سورج کا نام ہے سورت الن اور آیا کا نمبر پینسٹھ فرمایا کل آواز کر جو ہے فرمایا کل اعلان کر دیجئے میرے حبیب اللہ من کی سما دی گئی ماں عل آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیر نہیں آدی زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے اگر عالم الغیب ہے تو عالم الغیب سے کون ہے؟ اللہ تنا اونچا لیا راضی ہوگا کرے اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب یہ میری بات ہے یا قرآن کی انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہیں کی میں سل سوارتا ہوں شراب میرا ہے راتوں کی فرمائی سچ ہے پاکستان والے یہ کیا کرتے ہیں ناخون کے اوپر سیائی لگا لی بچے کو سامنے بٹھایا ہاں جی بیٹا تجھے بادشاہ نظر آ رہے ہیں جیا وہ مسوم بچہ اس بیچارے کو جو کہو گے وہی بات کرے گا اچھا تو اس کے سامنے وزیر بیٹھے جیا یہ کیا ہو رہا ہے بادشاہوں چور تلاش کر رہے ہیں جی بتائیں گے چور کون ہے سن رہے ہو پتائی آپ کے علاقے میں رواج ہے کہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں رواج ہے سنیے سنیے میں اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کر ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں اگر کسی نے یوں چوری تلاش کرانے کی کوشش کی اور عقیدہ یہ رکھا کہ جنات عالم الغیب ہیں وہ چوری بتائیں گے اللہ کریم کے علاوہ جو جنات کو عالم الغیب مان لے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے بات سمجھ آئی کہ نہ آئی جنات عالم الغیر نہیں ہے عالم الغیب صرف کون ہے رب العالمین کے قرآن کا فیصلہ فرمایا وما اور مایا شروع مانا سنا دوں مانا سناؤں پھر اگر آپ قرآن سن کر ناراض ہو جائیں پھر اچھا ہو جاؤ تو کیا ہے قرآن تو سناؤں گا رب کابا کی قسم مجھے اللہ کا قرآن بیان کرتے ہوئے آپ سے خوف کسی قسم کا نہیں میرا عقیدہ ہے اللہ نے جو رات قبر میں لکھی ہے بہر نہیں آئے گی اور جو رات اللہ نے بہر لکھی ہے پوری دنیا زور لگا لے مجھے قبر کوئی نہیں لے جا سکتا مانا سنیے فرمایا لوگ جن کو عالم الغیر سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں عالم ملغیر سمے کے پوجا کر رہے ہیں عالم ملغیر سمے کے گگار کر رہے ہیں, ہیں فرمایا ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا جس کو اپنے وجود کے حال کا پتا نہیں ہے پورے جان کے حالات کا بھی پتا کوئی نہیں تمام چاند کے حالات جاننے والا کون ہے گجان کے ذریعے نوٹ کرما بسے کا بنا ہم قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ کے بغیر عالم الغم کوئی نہیں قرآن سچا, سچا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کا ایک حوالہ سنانا چاہتا ہوں اللہ کے لیے شاپو آیت کا نمبر نوٹ کرو مانا گھروں میں دیکھنا پھر پتہ چلے گا سورت کا نام سورت الا راف دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالی دا کم پانی دینا تے بھر مشکا پانی دینا تے بھر مشکاں پاوے کیا کم ہے میرے اللہ دل لو یا نہ لو میں تو سنا سکتا ہوں قرآن منوانے والا اللہ کریم ہے سورت کا نام سورت الاراف یہ میرے سامنے ناما پارا کھلا ہوا ہے رب اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے آیت نمبر 188 میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے اگر سننے والے احباب میں سے کسی بھائی کو شک کا نا سٹیج پر آئے آپ کا نمبر چیک کرے یہ قرآن کھلا ہوا ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاسی سورت اللہ پارا فرمایا کل میرے محبوب عمل تو لے نفسی نفع ولا الا اللہ اعلان کر دیجئے میرے محبوب میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نف سی نوں ماشاء اللہ اعلان کر دیجئے میرے محبوبہ میں کلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفے نقصان کا مالک کوئی نہیں میرے نفے کا مالک بھی اللہ نقصان کا مالک بھی اللہ میں نفے نقصان کا اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہوں تو جو کچھ ہوگا کیسے ہوگا اللہ ماشاء اللہ مرضی کس کی چلے گی اللہ کا جو نام چلے کس کی مرضی جو و چاہے سو ہی ہو جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے اگے رو جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر کا من پھیلا لا الہ لا علا اللہ محمد اللہ یہ کوئی ذکر دلچار نہیں ہے یہ تو دل کے اندر ایمان ہے زبان سے ظاہر کر رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے اور جاننے والا گاؤں ہے کس کی چلتی ہے اب آپ ہیلا نہیں ہونا کیا پتا اللہ یہ جواب اور سوال قبول کر کے بشے کا ذریعہ بنا دے ڈوب دیوں کو بار لگانے والا کون ہے وہ کی قسمت کو کھڑی کرنے والا کون ہے بیٹی اور بیٹے دینے والا کون ہے اللہ کچھ بھی نہ دے کوئی نہیں دے سکتا اللہ اللہ میرے محبوب اعلان فرما دیجئے میں امنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نق نقصان کا مالک نہیں ہوں نق نقصان کا مالک نق نقصان کا مالک, مالک،, مالک، باغی بسم جو ولیوں کی توہین کرے بہت بڑا بے ایمان ہے جن ولیوں کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو ان کو ولی نہیں مانتا اس سے بڑا بے ایمان کا علاج بھی نہیں ہے انبیاء کی ترین کرنے والا کافر انبیاء کی توہین کرنے والا جن کا قرآن پر ایمان ہوگا جواب مضبوط آئے گا ندیوں کی توہین کرنے والا انبیاء کی گساخی کرنے والا نبیوں کی بے کرنے والا ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے جن کو اللہ کا قرآن ولی کہے اور جو ان کی ولایت نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے بے ایمان ہے انبیاء کی شان برحق اولیاء کا مقام برحق نیک لوگوں کا درجہ برحق پرہیزگاروں کا رتبہ بڑھا لیکن نفے نقصان کے مالک یہ نہیں نفے نقصان کا مالک کون ہے اللہ اللہ فرمایا کلنے کو ایک کا نمبر نوٹ کرو مانا گھروں میں دیکھنا میں آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں وہی پوچھو گا ماشاء اللہ جو مردی ہوگی اللہ کی مرضی ہوگی آگے فرمایا بناؤ کم تو عالم الغیبا سر تو بین الخیر ہمام سنی اگر میں آمنا کلام صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتا تو دنیا کا بہت سارا نفع کٹا کرنے تھا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی لیکن نہیں نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے حباب، میری پہلی بات بھی یاد ہے کہ نہیں ہے آپ نے حضرت ہات کو بلایا تحقیق کرائی جو عالم الغیب ہیں اسے تحقیقیں کرانے کی ضرورت اللہ اللہ آپ نے یہ خط لکھا ہے حضرت ہات نے دیکھا اللہ اکبر کون انکار کرے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب واقعی میں نے یہ خط لکھا ہے آپ نے فرمایا کیوں نوز بلّا منافقت تو اختیار نہیں کر لی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, نہیں اللہ کے محبوب اللہ مہاجرین مکہ سے آئے ہیں مدینہ موجود ہے ایک بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کون برادری موجود ہے میری بیوی بھی مکے میں ہے بچے بھی مکے میں ہیں کوئی میری برادری نہیں ہے میں نے کہا میں خط لکھتا ہوں مکے والوں کے پاس تاکہ مکے والوں پر میرا انسان ہو جائے گا میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے اچھا یہ نیتیا اور یہ تو میں حضرت حافظ کا ایمان تھا اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت الفتح فرمایا انگا فتحنا نانا کا پتہ پہلی پہلی آیا تھا سورت الفتح چھبیسواں پارا قرآن کھول کے بیٹھا ہوں یہ تو میرا ایمان تھا اللہ کریم ضرور ہمیں پتہ دے گا مکے والوں نے بڑے ظلم زیاتیاں کی ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے فتح مبین کا فیصلہ کر دیا کُلم کھلا فتح کا فیصلہ کر دیا اور اللہ کی بات غلطوں ہو سکتی پتہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے اللہ نے جو فرما دیا میں نے خط اس لیے لکھا مکے والوں پر میرا احسان ہو جائے آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نیام میں ڈالو اللہ کے کی محبوب کیوں فرمایا عمر تمہیں کیا پتا حضرت حاتب نے اپنی صفائی پیش کر دی اور حضرت حاطب ہے کون سا صحابی یہ بدری صحابی ہے حضمت بدر میں شریک ہونے والا اور اللہ کریم نے بدری صحابہ کے بارے میں مجھے فرما دیا اے منو تم قد افر تو میرے مامو بدری صاحبہ کو فرما دو اے بدر کی جنگ میں حصہ لینے والوں تم جو بھی عمل کر لو میں اللہ کریم نے تمہیں بخشا ہوا ہے انسان ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے تلوار نیام میں ڈالو اب آپ اب توجہ ہے ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے ہو اصل کیا کروں وقت بھی بہت سارا گزر چکا اور یہ میرے لیے بڑی ایک مجبوری ہے جلسے کا جو شباب ہے جوانی ہے عروج ہے وہ میرے دوست وقت لے جاتے ہیں میرے حصے میں وہ مجمع آتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے مجھے جگانا پڑتا ہے حضرت حضرات تلوار بھی آم ڈال لی اللہ کریم نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا توجہ سے آبار سننا اللہ کریم فرماتے ہیں یا حو لا تتخذوا تم اولیا با یہ مقام سنانا چاہتا ہوں یہ آیات نازل ہو گئی اللہ فرماتے ہیں اے ایمانداروں جو میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے ان کو دلی دوست نہیں بنانا اگر <تصول> آپ جاگ رہے ہو تو میں ایک توحفہ دینا چاہتا ہوں یہ <سلام> آیات مبارکہ کیا پتا اگلی ملاقات آپ کی اور میری قیامت کے میدان میں ہو قبروں پر لکھا ہوتا ہے کتبے لگے ہوتے ہیں ابھی کیا نہ تھا کبھی دستی چھلک پڑا رہی دل ہی کی دل میں حسرت کے نشان کا گانے مٹا دیا کیا پتا اگلی ملاقات حشر کے میدان میں ہو یہ آیت عمار کا نہ دل ہوئی فرمایا یا ایوہ آمنو اے ایمان والوں جو میرے دشمن ہے تمہارے دشمن ہے ان کو دلی دوش نہ بناؤ آیت امبار کا آمنا کلال نے چلا کی حضرت حاطب بے ہوش ہو گئے یہ کیا بناؤ سننے والے حیران دیکھنے والے حیران حضرت حاطب کو کیا ہو گیا کچھ دیر بعد ہوش آیا صحابہ کے نام پوچھے بھائی ہاتھے کا آپ بے ہوش کیوں ہوئے ہیں حضرات یہ ہاتھے کہنے لگے اے میرے ساتھی آمنہ آمنا کے صحابہ کے میں جو بے ہوش ہوا ہوں اصل بات یہ ہے مجھے بے ہوشی غم کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ بے ہوشی خوشی کی وجہ سے آئی ہے خوشی یہ کیا مطلب ہے آپ کا حضرت حاصل کہنے لگے اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی آ گئی جو میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں ان کو دلی گھوس نہ بناؤ لیکن غریب ابتدا تو دیکھو نا اللہ نے فرمایا یا اللہ دینا منو اللہ نے مجھے ایماندار کہہ دیا اور جس کو اللہ ایماندار کہہ دے اس کے جنتی ہونے میں شک آپ احباب ایک اور بات توجہ سے سنیے گا پورے قرآن پاک میں اللہ کریم نے حضرت ابو صدیق کو نام لے کر نہیں بلایا حضرت عمر کو نام لے کر نہیں بلایا حضرت عثمان کو, کو نام لے کر نہیں بلایا حضرت علی حضرت امیر حضرت حضرت تمام کے تمام صابۂ کرام کو نام لے کر نہیں بلایا فرمایا یا اللہ دین <آمنو> کیا مطلب اللہ کو پتہ تھا لوگ صحابہ کے نام سے اختلاف نہیں کریں گے لوگ حملہ کریں گے صحابہ کرام کے ایمان ایماندار اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا آ کہہ کر بلایا تاکہ پتہ چل جائے یہ میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے ایماندار ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کا ایک مقام سنانا چاہتا ہوں آلہ! سنا دو سورت کا نام سورت الانفال انفال دسواں پارا اور آیا نمبر چوہتر یہ قرآن کھولا ہوا ہے اللہ کریم فرماتے ول آج رو م جاد وی نام سرو اولا لہم اب فر تن کریم اللہ کے لیے زین حاضر کیجئے گا آدھی رات کا وقت ہے حضرت رحمان اٹھے رضی اللہ تعالیٰ سامان باندھا سامان باندھنے کی آواز آئی بوڑھا باپ جاگ پڑا بیٹا کیا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو حضرت عبد الرحمان کہنے لگے ابا آمنہ کے لال کے غلام جھوٹ نہیں بولا کرتے سچی بات کر رہا ہوں بیٹے کیا بات حضرت اگرمان کے لا جانا اللہ کے محبوب تشریف لے گئے مدینہ طیبہ گا ہجرت کر گئے میں بھی پیچھے جانا چاہتا ہوں ہجرت کا ارادہ ہے پورے باپ کو غصہ گیا کہنے لگا اچھا اگر تیرا ہجرت کا ارادہ ہے میں سامان ساتھ نہیں لے جانے دوں گا سامان کیا رکھ بوڑے والد نے بکھری چھین لی سارا سامان چھین لیا آواز بلند ہوئی بالکل قریب دیوار تھی حضرت عبد الرحمان کے چچا کی قریب بالکل گھر کچا جاگ اٹھا کہنے لگا خیر تو ہے باپ بیٹا کیوں آپس میں تکرار کر رہے ہو حضرت عبد الرحمان کے بوڑے والد نے کہا آپ کا بھتیجا ہجرت کے ارادے سے جانے لگا ہے کچا کو گسایا کہنے لگا عبد الرحمان بھتیجے میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح دے دی ہوئی بیٹی ساتھ نہیں جانے دوں گا بیٹی کا بابو پکڑا چچا گھر لے گیا آواز اونچی ہوئی بھائی جاگ پڑے ابا چچا خیر تو ہے کیوں جھگڑا ہو رہا ہے باپ اور چچا نے کہا عبد الرحمان تمہارا بھائی ہجرت کر کے جا رہا ہے بھائی کہنے لگے خبردار اس کے جو بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے بھتیجے ہم ساتھ ان کو نہیں جانے دیں گے وہ ہمارا خون ہے بچے بھائیوں نے سنبھال لیے سامان باپ نے سنبھال بی, بی کو چچا ساتھ لے گیا حضرت الرحمان نے اونی کی مہار پکڑی گھر سے باہر نکلنے لگے باپ رکاوٹ بن گیا کہتے سواری بھی ساتھ نہیں لے جانے دوں گا ساری بھی چھین لی حضرت عمد الرحمان سفر کرتے کرتے تقریباً چار سو پچیس کلو کا سفر تے کرتے کرتے گرد و غبار سے وجود بھرا ہوا علیشان کپڑے بھی نہیں موجود تھے تے لگے ہوئے سر پہ آلیشان پکڑی بھی نہیں بہترین یوٹی بھی نہیں ہے مسجد ندی میں پہنچ گئے تین سو میر کا سفر طے کرتے ہوئے اور اللہ اللہ کیوں نہ کروں میرا پیلا میری جماعت جماعتی تو کہ جو ہوتا ہے آشکا وہ جاتا ہے ڈر پر جو ہے جو ہوتا ہے آشکا وہ جاتا ہے ڈر پر سچ ہے اب آپ ناراض ہو گئے ہو میں نے غلط بات تو نہیں کہی جو ہوتا ہے آشکا وہ جاتا ہے در پر ندی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے نبیوں نے توہیل سکھ کر یہ سنت نہ پتھروں سے زک نہیں کرا کر ندیوں نے تو ہی سکھلیا کر یہ سمتوں پتھروں سے زک نہیں کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پر لا خدا کے سیرا کوئی داتا نہیں ہے داتا صرف کون ہے دھولیاں بھرنے والا <سلام> اب آپ ایسا ہو گئے ہو دامن بھرنے والا <سلام> مشکلیں حل کرنے والا عجت روائی کرنے والا بیٹے اور بیٹیاں دینے والا میری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا میری مرادیں پوری کرنے والا اور ایک کی ہر وقت ہر بات سننے والا عبد حضرترحمان پہنچے اور صلی اللہ علیہ وسلم مجید نبی کے سیر کے اندر تشریف فرمائے صحابہ کرام کی جماعت بھی حاضر ہے سے سنیے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تاروں کے جرمٹ میں چودری کا چاند نظر آ رہا ہو آہا. مجھ سے حق ادا نہیں ہوا ابھی ہمارے سفی اللہ صاحب آپ کو نظم سنا رہے تھے حق ادا نہیں ہو سکتا چودھری کا چاند میں نے کہا के چلا کو اب नहीं نہیں ہوا کیوں میرا मेरी میری جماعتی سننا کا گیلا میرے मेरे شہ کوئی قرآن مولانا غلام مولا مولا اللہ مولا خان کا گیلا یہ چاند سے تشریح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشریح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ है ہے اللہ آپ کو چودری کا چاند کہا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا حضرت عبد الرحمان سامنے ہوئے اللہ پر عبد الرحمان یہ کیا اتنی سستا حالت یہ کیا رو کے کیا کہ محبوب دیوی بھی چھوڑایا بچے بھی چھوڑایا آیا سامان بھی چھوڑایا سواری بھی چھین لی گئی آمنا کے آنے رحمان اپنے گھر میں لے گئے کہنے لگے یہ میرا مکان ہے دو حصے کر رہا ہوں دایاں حصہ بایا حصہ جو حصہ مرضیاں دیے چن لو پھر ہاتھ پکڑا اپنے خجوروں کے باغ میں لے گئے آگا بہت بال میرا احباب تھا جو میری طرف رب العالمین نے فرمایا یہ زمین پہ حضرت کے ساتھ حصہ دے رہا ہے میں اللہ کی نتی ہے میرا حصہ بھی ساتھ شامل کر دے اللہ تیرا حصہ کون تھا قرآن کا یہ مقام نازل ہو گیا آجد نمبر چوہتر سورت الانفال سال دسواں بارہ اللہ کریم کی طرف سے فرمایا توفا پر میا وہ سبیل اللہ اللہ اللہ, اللہ جنوں لوگوں نے ایمان قبول کیا نمبر دو ہاجروں ہجرت کی سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے راستے میں جہاد کیا ایک جماعت مہاجرین کی دوسری جماعت ولدی نام سنو جن لوگوں نے ٹھکانے دیے جن لوگوں نے کام کیا مہاجرین کی جماعت انصاریوں کی جماعت دو فرمایا الا مکا مہاجرین پکے ایماندار انصار پکے ایماندار سچ ہے قرآن سچ ہے مہاجری کے ایماندار انصاری بھی اللہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آنے والا یہ کہنا شروع کر دے ان سے فلاں کمی بیشی ہوئی تھی اللہ فرماتے نہ ہوں مگر کمی بیشی بعد میں ہوگی میں اللہ بخشش کا اعلان پہلے کر رہا ہوں भी भी اللہ عرض کر رہا تھا یا آمنو حضرت ہاتے نے سنا تو بے ہو گئے اگر آپ کی توجہ ہو اور اجازت ہو میں قرآن کا ایک اور چھوٹا سا حوالہ سنا دوں سورت کا نام سورتحبہ گیارہواں بارہ میرے سامنے اللہ اچھا اب آپ ذرا توجہ سے سنیے نا میرا سوال مہاجرین پت کے ایماندار انصار جن کا صحابہ کے ساتھ پیار ہوگا ان کا جواب مضبوط آئے گا مہاجرین پکے انصار پکے اللہ مہاجرین پہ بھی تو راضی انصار پہ بھی تو راضی لیکن ہمارا کیا بنے گا ہم تو مہاجرین بھی نہیں ہیں ہم تو انصار بھی نہیں ہیں ہمارا کیا بنے گا آبان میرا کوشچن اور سوال سمجھ آیا اور کیجیے نا है بھی ہم نہیں ہے انسار بھی نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا اب سورتہ سے پوچھنے لگاؤں یہ میرے سامنے سورتہ گیارہواں بارہ آجاد کا نمبر پورا سو فرمایا گولوں گاجری وار وی نتان اللہ ہم مہاراض پہلا نمبر لینے والے باقا کے آنے والے اللہ کریم کون فرمایا اللہ مہاجرین ایک جماعت مہاجرین دوسری جماعت انصار کی فرمایا راضی اللہ عن اللہ مہاجرین پہ راضی اللہ مہاجرین پہ قرآن کی تعید تو کیجیے اللہ رحمت کرے گا اللہ مہاجرین پہ رائع! اللہ انصار پہ اب آپ دھیان سے میرا اگلا جملہ سنیے اللہ فرماتے ہیں میں مہاجرین پہ بھی راضی انصار پہ بھی راضی اور اتنا راضی, اتنا راضی اتنا راضی اتنا راضی کہ جو ان کے پیچھے چل پڑے اس پہ بھی راضی ولزی نتہ باؤ بے احسان جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑے میں اللہ ان پہ بھی راضی عرض کر رہا تھا یا یو الزی نہ اب میں چند لمحوں کے اندر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے قرآن کا ایک پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری تقریر کا لبے لباب اور خلاصہ ہوگا توجہ سے اب آپ سننا شاید پھر زندگی میں ملاقات نہ ہو کیا مت کے دن ملاقات ہو حضرت ہاتھے والی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے گھنٹا سوا گھنٹا محنت کی ہے اور آپ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں یہ بات سمجھ آ گئی نا کیا فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو دلی دوست مت بناؤ دلی دوست بنانے کا کیا مانا بندہ دوستی کی خاطر ایمان چھوڑ دے دوستی کی خاطر عقیدہ چھوڑ دے دوستی کی خاطر مذہب چھوڑ دے فرمایا ایسی دوستی نہ رکھو اب اللہ کریم کے قرآن سے یہ تو پوچھوں اللہ کا دشمن ہوتا کون ہے توجہ ہے جی ہاں اب کام کا مسئلہ آیا اللہ کا دشمن ہوتا کون ہے یہ تو قرآن پوچھوں کہ نہ پوچھوں پھر آپ قرآن سن کر ناراض ہو جائیں پھر بس دعا کرو اللہ قرآن کی صداقتیں ہمارے دلوں میں اتار دے امین کہہ دے اب یہ تو پتا چلیں اللہ کا دشمن ہوتا کون ہے اللہ جو فرماتے ہیں میرے دشمنوں کو دل ہی دوش نہ بناؤ سودا اور خدا کی قسم اگر حوالہ عرض نہ کروں اور اللہ کے دشمن کا یوں تذکرہ صاف صاف نہ سناؤں جو مرضی آتی ہے سزا میرے لیے مقرر کرو حوالہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا اللہ کی کتاب کا حوالہ ہوگا سورت کا نام سورت مریم سولوا پارا یہ میرے سامنے آ گیا نمبر اکتالیس کسی بھائی کو شاپ کے آئے اسٹیج پہ میں اللہ کے دشمن کا ذکر کرنے لگاؤں اللہ پرماتے بل گر سے, سے کتابیں ابراہی نو کا سر م حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر کرونا اللہ کریم کون تھا حضرت ابراہیم فرمایا ان حو کا نہ صدی کر نبیا اعلیٰ درجے کا سچا تھا آہا آہا آہا اتنا سچا اتنا سچا بندے کو سچ بیان کرتے ہوئے والد کا حیا آ جاتا ہے والد کے آگے کیسے سچ بیان کروں فرمایا اتنا سچا سچ بیان کرنے کا وقت آیا تو والد کی پرواہ بھی نہیں تھی اللہ کریم کون سا سچ بیان کیا؟ فرمایا دیامایا ان کا بھی متا بو دو مالا یس مولا یوگ سے سیا اے میرے پیارے پہ ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری پکار سنتے نہیں ہے قرآن سچا قرآن سجدہ بھی عبادت رقو بھی عبادت توا بھی عبادت پکار بھی عبادت نظر نیا بھی عبادت منت منو کی بھی عبادت ابا اب جان ان کی میں معذرت کر رہا ہوں خیال کرنا کوئی ساتھی محسوس نہ کرے میں حضرت ابراہیم کے والد کی بات کر رہا ہوں سن رہے ہو اب ہانا بھی نہیں کرتے آج کا کوئی بندہ محسوس نہ کرے میں تو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کے والد کی بات کر رہا ہوں لے ماتا بو مالا یسما سیرو ابا جان ان کے شجرے کیوں ان کے طواف کیوں منت منوتی کی کیوں نگر نیاس کیوں جن کا حال یہ ہے کہ لا تیری پکار سنتے نہیں بغیر اسماب کے سننے والا کون ہے اونچا اونچا کون ہے آریوں سے پوچھئے جب بیت اللہ شریف کا طبا ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے چھپن اسلامی ممالک کے افراد اپنی اپنی بولی میں رو رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں ہر ایک کی صدا اپنی ہر ایک کی دعا اپنی ہر ایک کی انتظاہ اپنی ہر ایک کی ہر وقت سن کر جھولیاں بھرنے والا کون ہے اللہ کریم کا راستہ دے کے کہنا ہوں کبھی بھی یہ مثال بیان نہ کرنا کہ بادشاہ چھت پہ جلنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے لیے یہ مثال بیان نہیں کرنی آپ کہیں گے وہ کیوں میں قرآن کا حوالہ سناتا ہوں آپ کو سورت کا نام سورت کاپ چھبیسواں بارہ آیت نمبر سولہ کسی بھائی کو شک ہے آیات کا نمبر دیکھیں آیت نمبر سولہ یہ آیت نمبر سولہ ٹھیک ہے آیت نمبر سورت کا نام اور سپارہ چھبیسواں دیکھیے بھائی صاحب نے بھی تصدیق کر دی چھبیسواں پارا سورت کا نام سورج دیکھا اللہ اللہ اللہ اللہ کا من حبل ہے انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ دل کا ہار جاننے والا بھی اللہ شاہ رخ سے زیادہ قریب بھی اللہ اللہ کے لیے سیڑھی والی انسان بیان نہیں کرنی کیوں سیڑھی کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ چھا تو دور ہوتی ہے اللہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں کی ضرورت جو اللہ شارخ سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیوں کی ضرورت دوران سچا پوچھتا ہوں اللہ قریب ہے کہ دور ہے یہ بھائی سے میرے قریب بیٹھے ہیں یہ بھائی سلیم سے میرے قریب بیٹھے ہیں ایک بھائی وہ ہے جو بہر دور بیٹھا ہے توجہ میں مثال دے رہا ہوں اب میں نے سامان اٹھانا ہے میں گچلی نہیں اٹھا سکتا اب آپ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ سامان وزنی ہے میں اٹھا نہیں سکتا میں قریب والے کو بلاؤں گا یا دور والے کو بلاؤں گا جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو میرے سامنے ہے میری بات سن رہا ہے ایک آدمی دور ہے میری آواز نہیں پہنچ رہی میرا حال نہیں دیکھ رہا میں قریب والے کو بلاؤں گا یا دور والے کو اور اللہ قریب ہے کہ دور ہے بحردح اللہ بحردح اللہ کتنا قریب ہے نہانوا کرب علیہ نہارد سے بھی زیادہ قریب ہے چھت کے لیے سیڑھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اللہ شارد سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں کی ضرورت کوئی نہیں نمبر دو اللہ کریم کے دربار میں چپراسی والی مثال بھی بیان نہیں کرنا کیوں افسر کو ملنا ہو اس لیے چپراسی کی منت کرتے ہیں افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہے کون سا کام لے کے آیا ہے کس علاقے کا بند آیا ہے اس لیے ضرورت ہوتی ہے چپراسی کی منت کرنے کی اللہ دل کا حال جانتا ہے اور جو اللہ دل کا ہال جاننے والا ہو وہاں چپرا کی ضرورت نہیں نہیں اچھا اللہ کے لیے ذرا ایمان کا اظہار کیجئے جتنا آپ کا مضبوط جواب آئے گا میں دعا کروں گا اللہ اتنا زیادہ آپ پر رحمت کرے لیکن ایمان کی ضرورت کے ساتھ ایک آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے اللہ! اور اونچا کون ہے اللہ! اب تحفہ میرا سنیے اگر میرا اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گوگو کی کون سنتا جو گونگے زبان سے مانگ نہیں سکتے زبان سے بول نہیں سکتے کوئی پرواہ نہیں بندہ دل سے مانگنا تیرا کام ہے سن کے جھولی بھرنا اللہ کا کام ہے جو اللہ دل کا حال جانتا ہے اس کے لیے چپراسی والی مثال بیان نہیں کرنی چاہیے آج ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اپا جان جن کی بگار تو کر رہا ہے منت منوتی تو دے رہا ہے بکرے جا کے وبا کر رہا ہے تیری بگار سنتے نہیں نمبر دو تیرا حال دیکھتے نہیں نمبر تین لا یگنی ان کا شیا ذرا برابر تیرے کام بھی نہیں آ سکتے سننے والا پکاروں کا ایسا ہو گیا اب آپ کون ہے ہر کسی کی سننے والا ایمان کے جذبے سے ہر وقت سننے والا ہر دعا سننے والا مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونو کی سننے والا بند کمرے میں حضرت یوسو کی سننے والا اے سو بیس سال کی عمر والے حضرات ایجا کریا نے بیٹا مانگا حضرت اے کا کریا نبی کی سننے والا اٹھارہ سال کے بیمار پیغمبر حضرت علیہ السلام نے اللہ سے صحت مانگی حضرت کی سننے والا ہاں <تصفح> ابا جن کی بخار تو کر رہا ہے وہ سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے اچھا بیٹا یہ مسئلہ حضرت ابراہیم کے والد نے کہا اللہ اللہ کالا راگ بن حل تالی یا لا علم تنت نہ ارجمن کا وہاں جرنی ملیا آیت نمبر چھیالیس قرآن میرے سامنے آئی اب آپ اللہ کے لیے دیکھیے آگت نمبر چھیالیس باپ کو غصہ آیا کہنے لگا اچھا یہ مسئلے وہ سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے تو نے میرے الہوں سے منہ موڑا ہوا ہے میرے مشکل گوشا سے منہ موڑا ہوا ہے خبردار خبردار بیٹے اگر تو نے دوبارہ یہ مسئلہ بیان کیا تو یہ پتھروں کا نشانہ بناؤں گا نکل جا میرے گھر میں سے اللہ اللہ اللہ میرے گھر میں تیری کوئی گنجائش نہیں اب آپ اللہ کے لیے سنیے کل مات قرآن کے کالا سلام علیہ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا نے مجھے دھمکی دے دی گھر سے نکل جا آخری سلام ہو تیرے اوپر یہ میں جا رہا ہوں لیکن اتنی بات سن لے تو مجھے گھر سے تو نکال دیا حق بیان کرنے کی وجہ سے ساستا فیرو جا کر میں اللہ کریم سے تیرے لیے دعا مانگوں گا اللہ میرے والد کو بخش دے اللہ میرے والد کو معاف کر دے اللہ میرے والد کی جہنم کو جنت میں بدل دے میں دعا کروں گا اور حضرت ابراہیم دعا کرتے بھی رہے سورت کا نام سورت ابراہیم تیرہ بارہ یہ میرے سامنے آج نمبر اکتالیس حضرت ابراہیم کی دعا تیرہ بارہ فر والے والے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ مجھے بھی بخش میرے والدین کو بھی بخش تمام مومنوں کو بھی بخش کی دعا مانگی اب توبہ کا حوالہ سنیے گیارہواں پارہ سورت کا نام توبہ اللہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج نمبر 114 چلیے اٹھیے یہ آیت نمبر ایک سو چودہ ہے آپ ایستا بولتے ہیں نا ایک سو چودہ آیت نمبر ایک سو چودہ سورت کا نام سورتہ سپارہ یہ بھائی سے تصدیق کر رہے ہیں قرآن میرے سامنے ہے اور کسی ساتھی کو شاپ کو دا نمبر چیک کرے حضرت ابراہیم نبالت کے لیے دعا مانگی بکشی کی اللہ فرماتے کے وما کانت سے ابراہیم والے ابھی ہے اللہ مؤدتی وعدہ حضرت ابراہیم نے جو بخشش مانگی مقصرت کی دعا مانگی یہ حضرات ابراہیم وعدہ پورا کرتے رہے سے وعدہ اپنا تھا مشرق کی دعا مانگوں گا اللہ کے لیے دل دماغ حاضر رکھنا اللہ فرماتے ہیں جب حضرات ابراہیم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی یہ بات کھل گئی اللہ اطب اللہ تپرام ہو جب حضرات ابراہیم کے سامنے بات ہو گئی کہ میرا ابا اللہ کا دشمن ہے تو دعا کرنا چھوڑ دی اللہ کا جو ہے اللہ کا دشمن ہے میں ارض یہ کرنا چاہتا تھا اللہ فرماتے ایماندار ہو جو میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے ان کو دلی دوست نہیں بنانا اللہ तेरा دشمن ہوتا کون ہے جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے والد والا ہو وہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کے دشمن کو دلی دوست بنانے کی اجازت قرآن سچا بولیے تو صحیح اچھا اللہ کے لیے میری تسلی کرا دو میں نے اپنی بات سنائی ہے یا قرآن و سننا سنایا بولیے تو صحیح سب سے پہلے اللہ کا قرآن پھر میں نے سنایا امنا کے لال کا فرمان میں سنا سکتا تھا منوانے والا کون ہے ایسا ہو گئے اللہ کا نام پوچھا لو. کون ہے ہزر سلطان اللہ تین فرماتے ہیں باؤ سلطان رحمت اللہ فرمان تم نے کبھی نہیں ہو تو مکے لے جائیے ہوں تم نے آپ کیا کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے شاید آپ کے ضلع کا میٹھا ہو حضرانتا ہوں سلطان فرماتے رحمت اللہ اچھا اللہ کے لیے یہ بتاؤ آپ ولیوں کو مانتے ہیں ایسے ایسا بولتے ہو ولیوں کو مانتے ہو پر ولی ہوتا کون ہے میرا چیز تو سنو میرا قلعہ میری جماعتی چھاتو تو سننا کا گیلا میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا گیلا تھا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو آنکھ میں حیا ہو جس کا دل صفا ہو زبان پہ ذکر خدا ہو وجود پہ سنت پہ ہو اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء کی سنت کا مخالف ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں اللہ کا نیک ولی حضرت سلطان بہو فرماتے رحمت اللہ علی فرمان تمبو کبھی نہیں ہو گئے توڑ مکے لے جائیے ہوں کاو بچے ہنس نی ہوگ کا ہوتا ہے کاواں بچے ہنس نی ہوگا چگائیے ہوں, دے مامے چوگا چوگا ہوں دے کالے مولا چی نہیں ہوائیے ہو مٹھی نہیں ہوں کئی مرا کانڈ پائیے ہوں یہ منافق دا دل پاک نہیں ہوگا سنائیے ہوں سنانا میرا کام تھا منوانے والا کون ہے ربنا نا منا کبل ملنا اتنا کم و تو بالا اتنا کم تو تباب جن ہمارے عزیز طلبا ساتھیوں نے حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ قرآن پاک کے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا فهم علم قرآن مجید پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ان کو قرآن و سنت کا مبلغ بنائے توہید و سنت کا مبلغ بنائے جن ہمارے عزیز بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان کی بھی محنت قبول فرمائے ادارے کے لیے دعا گو ہوں مدرسہ تعلیم اور قرآن کے لیے اساتذۂ کرام کے لیے بھی دعا گو ہوں اور جو ادارے کے معاونین ہیں مخلصین ہیں محبین ہیں احباب دیگر جو ہر لحاظ سے تعاون کر رہے ہیں مالی طور پر تعمیری طور پر اس کے علاوہ جس انداز میں ان تمام کے لیے دعا ہوں اللہ ان کو مزید قرآن کی خدمت کی توقی عطا فرمائے تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے اللہ جسمانی روحانی بیماروں کو شفائے ہے عطا فرمائے اللہ حاجت مندوں کی غیر حاجات پوری فرمائے جہاں جہاں مجاہدین دین اسلام کی سربرندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں اللہ ہر جگہ مجاہدین کو کامیابیاں عطا فرمائے اللہ کریم دین اسلام کے مخالف یہود و ہنود کی ساشیں ناکام کرے اللہ کفر کا من قالا کرے اسلام کا اللہ ہم کا سننا سنانا قبول فرمائے نجات کا ذریعہ بنائے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے سبحان عرب کرب الزت وسلام علامہ احمد شعیب خان صاحب نے بیان فرمایا موضوع اخلاق مستعفی پیار کردہ اشاق تو سو ایکسٹھ ای مارکس دکان نمبر چھ شفی مارکیٹ اسکول گراؤنڈ جہانگی روڈ سوا منجانب مجھانے انوشی توہید ٹیلی فون نمبر دو سو اکیس سات سامنا ہوئے